هو سندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبد الله رسوله بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا رفع ابراهيم القواعد من البيت والبيت ربنا وَوجعلنا مسلمين لَ ومن ذُِّنا أَُّ المسلمةة اللك وأرن مناسكها وَوت عليهنا إنك أن تَ التو الرحيم رنا وَبع فيه روللا منهم يدل عليهم آياتك وَعلممهم الكتابة والحدمة وَزّه إك أن تَ العسي حكيم صطَ الله العصم برترم. بھائیوں دوستو اور بزرگوں شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے اور رمضان المبارک ابھی قریب ہی میں ایک ہفتے پہلے گزرا رمضان کی مقصدیت اللہ جہ نے کیوں عطا کیا تھا اور کیا مقاصد تھے اس کے اس پر گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ جمعہ کی ان خطبات میں بھی ہوتی رہی اور اتوار کی ہماری جو اصلاحی مجلس ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہوتی رہی جس طرح ہمیں رمضان کی آمد سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح ہمیں رمضان کے دوران اس کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی ہمیں رمضان کے بعد ایک محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے رمضان کے بعد محاسبہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ سود و زیاں کا حساب ہوتا ہے کیا کھویا کیا پایا اس کا حساب رمضان کے بعد انسان کو کرنا چاہیے اگر اس کو مقاصد رمضان سے پوری آگاہی ہے تو اس کے لیے یہ محاسبہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ احتساب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اپنے آپ کا جس میں وہ اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اپنے معمولات کا جائزہ لے سکتا ہے اپنی قلبی کیفیت کو دیکھ سکتا ہے اپنی عبادت کو اپنے معاملات کو اپنی اطاعت کو اس میں وہ دیکھ سکتا ہے کہ میں کسی تربیت سے گزرا ہوں یا نہیں گزرا یہ جو تربیت ہے جس سے انسان کا گزرنا ضروری ہے اور اللہ جل شاہ وہ اس کو گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اس کو مختلف مواقع عائد فرماتے ہیں اس کے لیے قرآن پاک نے ایک لفظ یا ایک اصطلاح استعمال کی ہے ایک ٹرمینالوجی ہے قرآن پاک کی کہ اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں تزکیہ کا لفظی مطلب ہے سنوارنا پاک کرنا یا اگر یہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو کہیں گے سدھارنا جس طرح جانور سدھارے جاتے ہیں مختلف کاموں کے لیے آپ نے ان کے مناظر دیکھے ان کے لوگ مختلف جانوروں کو کیسے لیتے ہیں تو قرآن پاک نے اس کو تذکیہ کہا ہے یہ تذکیہ ایسی عظیم و شان چیز ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیات پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے فلسطین سے مکہ مکرمہ جہاں وہ اپنے ایک بہت ہی چھوٹے بیٹے کو اور ان کی والدہ بھاردہ کو چھوڑ گئے تھے اس کے بعد وہ آتے رہے تین چار دفعہ آئے مختلف موقعوں پر لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو کو جو علاقہ دیا گیا تھا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی تشکیل تھی وہ فلسطین میں تھی شام میں تھی اس زمانے کا جو شام تھا وہ اس زمانے کے چار پانچ ملکوں کو شامل ہے اس دور کو جب ہم عرض شام کہتے ہیں پرانی تاریخی اصطلاح کے اندر تو اس سے موجودہ سیریا جارڈن لیبنن اسرائیل اور موجودہ فلسطین یہ پانچوں ملک اس سے مراد ہوتے ہیں یہ بات کی تقسیمات ہیں یہ تو خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کی بات کی تقسیمات ہیں گزشتہ صدی تو پیدائش ابراہیم علیہ السلام کی عراق میں ہوئی تھی موجودہ عراق میں اور محنت اور بیاست کے کام انہوں نے شام میں کیے تھے اولاد ایک اہلیہ ان کی وہاں پر تھی شام میں جن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت سارہ اور دوسری اہلیہ مکہ کرما میں تھی جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب اسماعیل بڑے ہو گئے اور ابراہیم تشریف لائے تو انہوں نے مل کر خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں کے اوپر اٹھایا خانہ کعبہ اس سے پہلے سے موجود تھا لیکن زمانے کے مختلف حالات کے اندر اس کی فقط بنیادیں رہ گئی تھیں اور اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی تو قرآن نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ یعفا ابراہیم القواعد امین البعدی و کہ جب ابراہیم نے گھر کی البعت کی یعنی بیت اللہ کی بنیادوں سے اس کو کھڑا کیا اس کی بنیادوں پر عمارت کھڑی کی اور ان کے ساتھ اسماعیل تھے باپ بیٹا تھے دو یہ بڑا تاریخ انسانی کا بڑا اہم ترین موقع ہے اس اعتبار سے کہ بیت اللہ کی تعمیر نو ہو رہی ہے یعنی بیت اللہ اثر نو بازیافت ہوا ہے پھر سے ملا اور ایک مرکز قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا تعمیر ہو رہا ہے تو اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اس بابرکت ترین موقع پر اس تاریخی موقع پر تاریخ انسانی کے اس اہم ترین موقع پہ اللہ تعالی سے جو کہا جو بات چیت کی وہ قرآن نے ریکارڈ کر لی اس کو لکھ دیا کہ ابراہیم نے ہم سے یہ کہا تو بنیادیں اٹھائیں ابراہیم القوا من البید و اسماعیل ربرا تقب المن ان نقان تسمی و سب سے پہلی بات ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہی کہ یا اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے یہ جو ہمیں تو نے توفیق عطا فرمائی اپنا گھر بنانے کی اس کو تو قبول فرما لے اور یہ نیک لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جب کام کرتے ہیں تو اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ سے ہی چاہتے ہیں وہ خلق خدا سے کوئی توقع نہیں رکھتے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ بیت اللہ بنانے کے بعد لوگوں کو بلا کر کہا ہو کہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کا گھر بنا دیا تو تم ہمارے بڑے شکر گزار ہو جاؤ جس طرح ہمارے ہاں جو لوگ کام کرتے ہیں کوئی تھوڑا بہت عوام کے پیسوں سے پھر وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کچھ کیا کیونکہ صلا عوام سے چاہیے ہوتا ہے جن لوگوں کو سلا اللہ سے چاہیے ہوتا ہے وہ اپنا عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتے ہیں کہ یا ربنا تقبل ملنا یا اللہ تو تم سے قبول فرما لے اس لیے کہ تیرے لیے یہ کام کیا گیا ہے تیرے حکم پر کیا گیا ہے اور تیرے لیے ہی کیا گیا ہے دوسری بات ارشاد فرمائی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہ ربنا وجعلنا مسلمین مسلم یا اللہ یہ جو ہم دو بندے کھڑے ہیں تیرے سامنے میں اور میرا بیٹا اسماعیل اجعلنا ہم دونوں کو بنا لک یا اللہ انسان جھک جاتا ہے احکامات کرتا حکم الہی کے سامنے انسان چون چرانا کرے اس کو مسلمان کہتے ہیں تو کہا کہ مجھے اور میرے اس بیٹے کو اجالنا یا اللہ اپنے سامنے تابے بنا دے جھکا ہوا بنا دے فرما بردار بنا دے وہ امتم مسلمت الکھ اور یا اللہ ہماری جو اولاد آئے ہمارے بعد جتنی نسل ہم اس سے مجھ سے یا میرے بیٹے سے جو اگلی نسلیں ہمارے آئیں جو امت آئے مسلمت لکھ یا اللہ وہ بھی ساری کی ساری تیرے آگے فرما بردار ہو وہ ساری کی ساری تیرے آگے جھوئ کی بھی ہو دیکھیں با اللہ جلشان و دعائیں کیسے قبول فرماتے ہیں آج یہ جو ہم جمعے کے لیے حاضر ہیں حکمِہی پر آئے ہیں یہ وقت ہے ہمیں بلایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے کہ اس وقت کے اندر مسجدوں کے اندر جمع ہو جاؤ اور ایک ایک دو رکعت فرض ادا کرو تو ہم یہ جو ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت ابراہیم علیہ السّلام نے جس امت کے بارے میں اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ وہ مسلمت الق تیری تیرے احکامات کے آگے وہ جھکی بھی ہو یہ ہم لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ ملت ابراہیمی کہلاتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور صلی الخط ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہ ارینام مناسب اگلی بات کہا کہ یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دیجیے منسک کہتے ہیں عبادت کے طریقے کو اسی لیے ہم کہتے ہیں مناسب کے حج ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا مناسب کے حج حج کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کی واحد منسک تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یا اللہ تو ہم سے عبادت چاہتا ہے تو ہم سے فرما برداری چاہتا ہے تو ہم سے اطاعت چاہتا ہے تو تیری اطاعت اور تیری فرما برداری اور تیری عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ صورتیں اور وہ شکلیں کیا ہوں گی یار اب وہ ہمیں سکھا دیجیے وہ ہمیں بتا دیجیے تب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے اور دن میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور زکوۃ دینی ہے اور زندگی میں ایک بار جس پر جس کی استطاعت ہے اس نے حج کرنا ہے اور معاملات ایسے کرنے ہیں اور والدین کے حقوق یہ ہیں اور اولاد کو ایسے پالنا ہے اور سچ بولنا ہے اور امانت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور غریبوں کے اوپر خرچ کرنا ہے ان کی خبر گیری کرنی ہے یہ وہ طریقے ہیں جو پھر اللہ صلی اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں کہ یہ طریقے ہیں میری رضا جوئی کہ یہ طریقے ہیں مجھے راضی رکھنے کے اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے اوپر آنے کے تو یہ دوسری بات تیسری بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ علی نا اور پھر چوتھی بات کہی کہ وہ تو بل اور اللہ میں معاف بھی فرماتا آپ سوچیں کہ چیز بیت اللہ بنانے پر معافی مانگ رہے کہہ رہے ہیں تم آئی نہ اور یا اللہ بنانے معاف بھی فرما دے کہ ہم چاہے جتنی بھی تیری رضا جوئی کی کوشش کر لے جو تیری شام ہے اس کے جو شایان شار عبادت ہے وہ تم سے نہیں ہو سکتی یہ انبیاء کہہ رہے ہیں یہ ابراہیم کہہ رہے ہیں جن کی پوری نسل نبیوں پر مشتمل ہے دو بیٹے اسماعیل دوسرا بیٹا اسحاف دونوں بیٹے نبی اسحاب کے بیٹے یوسف یعقوب وہ بھی نبی یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی سارا گھرانہ نبیوں کا ہے نسل در نسل ایسی نبوت کسی کے خاندان میں نہیں چلی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے اندر چلی تو کہہ رہے ہیں وہ تو بیت اللہ تعمیر کر کے فارغ ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تر معاف فرما دے انہیم کیونکہ تو انتہائی رحم کرنے والا اور انتہائی معاف کرنے والا ہے تو معاف کرتا ہے اپنے لوگوں کو پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ تو دعا ہو گئی اپنے لیے بیٹے کے لیے ایک دعا اگلی نسلوں کے لیے فرمائی جو جنہوں نے مکہ میں آباد ہونا تھا جو اسماعیل کی نسل میں آگے بڑھنا تھا تو کہا کہ ربنا و بسفی مرسول بل اللہ ان میں اب ظاہر بات ہے کہ اسماعیل تو موجود تھے وہاں پر اسماعیل مراد نہیں اسماعیل کے بعد کے ایک نبی مانگا ربیم رسول اس سے دو تین باتیں پتا چلتی ہیں ایک تو رسول مانگا اور کہا کہ انہی میں سے ہو کیا مطلب کہ وہ اسماعیل کی اولاد میں سے اسماعیل سامنے تھے انہیں کی وہاں پر نلیال تھا مکمکرما میں دوسرے نبی جو تھے دوسرے بیٹے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق علیہ السلام وہ تو شام میں تھے تو منہ سے وہ تو مراد نہیں ہو سکتے اصل میں یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے یہ ابراہیم کی یہ دعا یہ تورات کے اندر بھی یہودی یہ کہتے ہیں اختلاف مسلمانوں اور یہودیوں کا اس بات میں ہے کہ ابراہیم کی اس دعا کا مسداف کون ہے یہ دعا کس کے لیے ہے کیونکہ نبیوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں تو جب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی کس کے حق میں قبول ہوئی تو یہودی کہتے ہیں کہ یہ دعا اس کی اولاد کے حق کے اندر تھی اس لیے وہ نبی آخر الزام جو ہے وہ اسحاق کی اولاد میں آئے گا اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اسماعیل علیہ السلام کے حق کے اندر تھی اور نبی آخر الزما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر تو ابراہیم نے کہا کہ انہی میں سے اسماعیل ساتھ تھے قرآن کے الفاظ ہے کہ اسماعیل ساتھ ہے تو کہا کہ وہ نبی بھیج رسول امیر ایک تو وہ ان میں سے ہو اسی قوم میں سے ہو اسی نسل میں سے ہو اور پھر دوسری بات اس نبی کے لیے چار باتیں ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے کہ اللہ یعنی جب تو اس نبی کو بھیجے جو ان میں سے ہو وہ کرے کیا آیاتی ہی پہلی بات کہا کہ کہاں ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے آیتوں کے دو مطلب لیے جاتے ہیں کتاب کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں اور آیت کا لفظ عربی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی تیری نشانیوں کے ذریعے سے تیرا تعارف کرائے تیری مخلوق کو بتائے کہ یہ آسمان تو نے پیدا کیا زمین تو نے پیدا کی پہاڑ تو نے پیدا کیے انسان تو نے پیدا کیے اللہ کی ہیں ساری ہم اسی نشانیوں سے اللہ کو پہچانتے ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں تو ایک مطلب یہ کہ تیری نشانیوں کے ذریعے سے تیرا تعارف کرائے اور دوسرا مطلب یہ کہ تیرا کلام پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھے لوگوں کے دل تیرے کلام کی طرف مائل کرے پہلی بات یہ کرے کتاب اور الحکبا اور دوسرا کام وہ یہ کرے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے یعنی جو اس پہ کتاب نازل ہو آسمانوں سے وہ اس کتاب کی قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ الکتاب آیا ہے علی فلام کے ساتھ الکتاب اس سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے قرآن کی تعلیم دے آسمانی کتابیں مراد ہوتی ہیں اہر الکتاب آ ہے تو اس سے مراد بھی آسمانی کتابوں کے حامل یعنی تو رات انجیل والے لوگ الکتاب سے مراد آسمانی کتاب ہمارے لیے قرآن اور چوتھی بات فرمائی اس کے ساتھ کہ اور یا اللہ وہ ان, ان کا تذکیہ کرے ان کے نفس سوارے ان کے ان کا ان کو اپنی عادات سے اپنی خواہشات سے اپنے نفس پرستی سے خواہش پرستی سے نکال کر ان کو یا اللہ و تیرے احکامات کے سانچے کے اندر ڈھال ڈھالے پہنی ہی اسی قسم کے الفاظ اللہ چل شان کے منقول ہیں جو موسا علیہ السلام کو کہا فرعون کے موسا اللہ کہہ رہے ہیں علیہ السلام کو کہ جائیے یہ بھی ابراہیم کے اولاد سے موس علیہ السلام کہا کہ جائیے ادہب جائیے الا فرعون فرعون کی طرف محمد صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن کے اندر اس کا ترجمہ کیا سنور جائے آپ کہ تم سمرنا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ تم سمر جاؤ اگر سمرنا چاہتے ہو تو پھر میری رسالت کو تسلیم کرو اور میں جو احکامات لے کر آیا ہوں جو کتاب لے کر آیا ہوں جو تفصیلات لے کر آیا ہوں جو شریعت لے کر آیا ہوں اس کو تسلیم کرو تو لفظ جو ابراہیم نے استعمال کیا اور لفظ جو موسا علیہ السلام نے استعمال کیا وہ ہے تزکیہ قرآن کے اندر آتے یہی تزکیہ مقصود تھا رمضان المبارک کا جو گزرا ہے پچھلے دنوں کے پچھلے ایک ہفتہ پہلے جلوز ہے اور اب ہم سب کو جس طرح کوئی آئینہ اپنے سامنے رکھ کر اپنی ذات کا جائزہ لیا جاتا ہے جیسے ہم اپنی ظاہری شکل و صورت آئینے کے اندر دیکھتے ہیں کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں صبح دفاتر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا کہیں اور جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر قد آدم آئینے لگے ہوئے ہوتے ہیں یا ڈریسنگ ٹیبلز ہوتی ہیں اس میں انسان اپنا ظاہری وجود دیکھتا ہے اپنی نخس درست کرتا ہے اپنے کپڑے اور اپنے اپنے آپ کو سنوارتا ہے یہ ظاہری جسم کا سنوارنا ایسے ہی ایک انسان کے باطن کا سنوارنا سنوارنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے سامنے آئینہ نہ ہو اس کو پتہ کیسے چلے گا ہم جب آئینے میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں کوئی نشان لگا ہوا ہے یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہے یا کوئی حجامت بنوا رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے آئینہ لگا ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ اس کے بال برابر کٹ رہے ہیں یا نہیں کٹ رہے ہیں تو باطنی اس تزکیے کے اندر بھی انسان کو سب سے پہلے ایک آئینہ درکار ہوتا ایک ایسا آئینہ جو اس کو بتائے کہ تمہارے اخلاق کے اندر یہ مسئلہ تمہاری صداقت کے اندر یہ مسئلہ تمہارے اخلاص کے اندر یہ مسئلہ تمہارے احسان کے اندر یہ مسئلہ امانت کے اندر یہ مسئلہ کال کے اندر یہ مسئلہ یا فعل کے اندر یہ مسئلہ عبادات انسان دیکھے یہ آئینہ کیسا ہوتا ہے یاد رکھیے کہ جسم سنوارنے کا آئینہ بے جان ہوتا ہے شیشہ جس کو آئینہ کہتے ہیں مرر کہتے ہیں جس لیکن اخلاق اور تزکیے والا آئینہ جاندار ہوتا ہے اور وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے جو انسان کو بتائے انسان انسانوں سے تربیت پاتے ہیں کسی وہ کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جس کے سامنے انسان اپنے باطن کو رکھ سکے اپنے مسائل کو رکھ سکے حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے باطنی مسائل پیش فرمایا کرتے تھے بتایا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ مسئلہ دیکھیں حضرت وضفہ دوڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ نا فقا حن ضلہ نا حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے پوچھا حنزلہ کیا ہوا کہا گیا کہ رسول اللہ آپ کی صحبت کے اندر بیٹھتے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے دل کی آخرت کے اعتبار سے قبر کے اعتبار سے آخرت کی منازل کے اعتبار سے دنیا کی بے صباتی کے اعتبار سے ہم ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے ہماری اپنے گھروں میں جب جاتے ہیں اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی اور اپنی اولادوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں دنیا کے معاملات کے اندر جب مشغول ہوتے ہیں صلی اللہ ہماری تو کیفیت بدل جاتی ہے پھر تو ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس کے اندر ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حنزلہ اگر تمہاری جو کیفیت میری مجلس کے اندر ہوتی ہے اگر یہ کیفیت تمہاری گھروں کے اندر ہو جائے تو فرشتے تم اسے مسافہ کریں گے آپ فرشتے تم لوگوں سے رستوں کے اندر سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہ مطلب یہ تو اس صحبت کی برکت ہے جہاں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت الغات آتے تھے تو یہ ترتیب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہی یہ قیامت تک چلے گی اللہ چلنے شانو اس امت میں ایسے آئینے پیدا فرماتے رہیں گے جن سے انسانیت اپنے اخلاق سنوارنے کے کام لے گی جس جن کے سامنے انسانیت اس اس آئنے میں جو اپنے آپ کو دیکھے گی تو اپنے باطنی عیوب سے باخبر ہوگی اپنے اندرونی عیوب سے وہ باخبر ہوگی اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں اور کیا خامیاں جب کسی انسان کو اپنی خامیوں کا ادراک ہو جائے جو میں نے عرض کیا کہ خود سے مشکل ہوتا ہے مثلا میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ اخلاق میں سے ایک بہت ہی مضموم چیز ایک بڑی ناپسندیدہ ترین چیز وہ تکبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر کسی صورت جنت کے اندر نہیں جا سکتا حتیٰ اچھا قرآن کے الفاظ کتنے عجیب ہیں جن سم کہ اگر سوئی کے ناکے سے سوئی کا ناکہ آپ نے دیکھا جس میں دھاگا گزارا جاتا ہے وہ جس کو میرے جیسی اینک پہننے والا اینک کے بغیر سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا آپ نے قرآن کہتا ہے کہ جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا ایسے متکبر جنت میں نہیں جا سکتا اگر کوئی کسی کے پاس یہ کمال ہو کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزار سکتا ہے عام سوئی میں سے تو پھر یہ بات اس, اس کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کے اندر چلا تو تغبر اتنی اتنی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کے کے نزدیک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور آپ نے ہر اس موقع کے اوپر اپنی حفاظت فرمائی آپ کی زندگی کا سب سے جس کو کہنا چاہیے ایک عجیب و غریب لمحہ جو آیا جس پر پوری جو دنیا تھی اس زمانے کی آپ کے سامنے اس کی آنکھیں پھٹی بھی پھٹی رہ گئیں وہ موقع تحف ہے مکہ جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر ایک فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے تھے اس مکہ مکرمہ سے جس سے دس سال قبل آپ کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا گیا تھا اور رات کی تاریکی کے اندر مجبور کیا گیا تھا اور تنہا ایک یار غار کے ساتھ نکلنے پر چچا کے بیٹے کو اپنے گھر پہ بستر پہ سلایا سعینہ علی مرتضی شیر خدا کو اور اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کو ساتھ لے کر نکلے اس مکہ مکرمہ کے اندر جواب داخل ہو رہے تھے فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے جان کے لشکر اور ان کے ان کے درمیان تو سیرت نگاروں نے اور محدثین نے آپ کی تشریف آوری کے نقشے کو محفوظ کیا کہا کہ سر مبارک توازن اور انکساری کی وجہ سے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجیوں کو اور عسکری قوتوں کو سینہ باہر نکال کر گردن اکڑا کر ایک خاص کیفیت سکھائی جاتی ہے ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے کہ جب فوجی کا سینہ باہر ہونا چاہیے اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ جب باہر ہو جاتا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نہیں اندر ہوتا تو وہ ایک تربیت ہے وہ اس سے گزرتا ہے ساری عمر پھر وہی تنتنا رہتا ہے چاہے عمر جتنی بھی ہو جائے وہ جوش برقرار رہتا ہے تو آپ بھی مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل ہو رہے تھے محدثین نے لکھا ہے کہ سر مبارک اس قدر جھکایا ہوا تھا کہ آپ کی کی آپ کی جو ہے کی کوہان سے آ رہا تھا کی کوہان اٹھی بھی ہوتی اس قدر سر مبارک نیچے تھا اور یہ کس طرح کہاں داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا لشکر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد کچھ تو خون ہوتا ہے ندیاں پہائی جاتی ہیں اور پکڑ ایک ایک بندے سے بدلے چکائے جاتے ہیں آپ ایسی سلامتی کے ساتھ کہ لوگوں کو منادی آگے آگے اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ لوگوں جو مکہ مکمل جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان جو حکیم ابن حضام کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امان جس نے اپنے گھر کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دیا اس کو بھی امان یعنی کسی سے باس پرس نہیں ہے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دس سال پہلے تم نے صحابہ کو کیسے نکالا تھا اس ان بستیوں سے تم نے ان کے گھروں پر ان کے مال اموال پر حتیٰ کہ ان کی عورتوں پر قبضہ کیا تھا. وہ سارے مجرم مکہ کے اندر موجود تھے وہ سارے مجرم موجود تھے جنہوں نے بدر کے اندر کتاب کیا تھا وہ سارے مجرم موجود تھے جنہوں نے عہد کے اندر حمزہ کا لاشا چیرا تھا جنہوں نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا یہ سارے خاندان یہ سارے افراد مکہ میں موجود تھے مگر رحمت اللہ عالمین اس توازو اور انکسار کے, کے ساتھ مکہ میں آئے ہیں کہ امان ہے سب کو امان ہے جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے جو مکہ میں داخل ہو جائے جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے حکیم ابن احضاء کے گھر میں داخل ہو جائے تو یہ آپ کی شان توازو تھی آپ کی انکشار تھی علماء نے لکھا ہے کہ تکبر کو پہچاننا اتنا دشوار کام کا ہے کوئی آدمی کیسے پہچانے کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے لکھا تکبر کی سب سے خطرناک شکل وہ ہوتی ہے جب وہ توازوں کی شکل کے اندر ہوتی. انسان بظاہر متوازے ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے یہ توازو اس لیے وہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ اس کو متوازے سمجھیں لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھیں کیونکہ لوگ متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے منفی ہوتی ہے تو یہ اس لیے توازو اختیار کرتے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے متغبر کی اسلح بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ اپنے آپ کو متغبر نہیں سمجھنا ہوتا اسلح اس کی ہوگی جو پہلے اپنے مرض کی تشخیص کر سکے اس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ڈاکٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کے مرض کو ڈائگنوز کرتا ہے اس کی تشخیص کرتا ہے کہ کہاں کو یہ مسئلہ ہے پھر اس کے حساب سے دوائی دے گا اسی کے حساب سے پورا علاج چلے گا پوری ٹریٹمنٹ چلے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر تشخیص ہی نہ کرے اور آپ کو کہے کہ میڈیکل سٹور چلے جاؤ کوئی سی دوائی اٹھا کے استعمال کرنا شروع کر دو آپ نے زندگی میں ایسا علاج نہیں سنا ہوگا آج ایسے ہی بات امراض اندرونی تکبر ہے انسان کے اندر انسان کے اندر خود ہے شہرت کا طالب ہے انسان انسان اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو طلب کرنے والا ہے انسان کے اندر صداقت کی بجائے بعض اوقات اس کے اندر کذب اور جھوٹ کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے اندر وعدہ خلافی ہوتی ہے اس میں امانت کی بجائے خیانت کے جراثیم انسان کے اندر ہوتے ہیں بہادری کی بجائے بزدری ہوتی ہے صحاوت کی بجائے اس کے اندر کنجوسی ہوتی ہے یہ بات نہیں امراض کے انبیاء علاسلام انسانوں کو اس سے پاک کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور جو ان سے پاک ہو کر قبر کے اندر گیا وہی ہے ہے نے کہا قد افلح من ہو ہے جو ان بیماریوں سے پاک ہو کر قبر کے اندر گیا وقت خواب من دس نقصان میں ہوا برباد ہوا وہ شخص جس نے اپنی ان بیماریوں کے اوپر پردہ ڈالا کا کیا ہے مف.. نے یہ ایسے جیسے اونچا یعنی yani زور سے ڈاکٹر پوچھے کہ آپ کا دل دھڑکتا ہے زور سے کہیں نہیں نہیں دھڑکتا اچھا وہ جو, -جو کچھ پوچھے علامات تاکہ وہ تشخیص کر سکے یہ اس کو غلط بتائے یہ اپنی بیماریوں کے اوپر پردہ ڈالے یہ کہ مسئلہ ہوتا ہے نہ کیا ضرورت ہے اسی طرح نفس کی خامیوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قد خواہ کہ جس نے اس پہ پر پردہ ڈالا جس نے اس سے چشم پوشی کی اس کو خاطر میں نہ لایا تو اس شخص نے اپنی بربادی کا سامان کیا تو رمضان المبارک ہمارے پاس اس لیے آیا تھا کہ ہم اس مہینے کے اندر ان چیزوں کو ٹھیک کریں اور اب یہ وقت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اگر واقعتاً ہم یہ محسوس کریں کہ ہم کسی تزکیے سے گزرے ہیں ہم کسی ہم کسی اصلاح کے عمل سے گزرے ہیں اب یہ گیارہ مہینے اگلے رمضان تک جس کی زندگی ہوگی جس کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے تو اس کے لیے اللہ تعالی کے احکامات کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی زندگی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر چلنا آسان ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تزکیے کا یہ عمل رمضان کے ساتھ خاص تھا اس کی طرف انسان کو ہر وقت متوجہ ہونا پڑے اس کے لیے ایک تو میں نے عرض کی بات کی تشخیص ہو آئینہ چاہیے جس میں انسان کو پتہ چلے جب اس کو پتہ چل جائے یا اس کو خود بھی اندازہ کسی حد تک کسی درجے کے اندر ہو جائے پھر انسان کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے پھر انسان کو ماحول چاہیے ہوتا اسی رمضان شریف کے اندر ماحول بنایا جاتا ایک مجموعی ماحول بنتا ہے ہر چیز کا ماحول کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے درمیان رہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور مراسم رکھیں جو باعمل جن کے ساتھ دیکھیں آپ کسی آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہوگا آپ کسی پابند نمازی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے پابند نمازی ہے جیسے ہی اذان ہوگی تو وہ خود بھی نماز کی تیاری کرے گا اور آپ کو بھی تنبو ہو جائے گا آپ بھی اٹھ کر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مربت کی وجہ سے اس خیال کی وجہ سے کہ کسی کے پاس گئے ہوتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ نماز پر چلا جائے ہم بیٹھے رہیں تو کہتے ہیں چلو نماز ہم بھی پڑھ لیتے ہیں یہ اس صحبت کی برکت سے پڑھی یا نہیں پڑھی جس کے پاس یہ گیا تھا اور کتنے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو جب بے نمازیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی مجلس کی وجہ سے ان کی نماز بھی نکل جاتی ان کی گفتگو کی وجہ سے ان کے معاملات کی وجہ سے این وقت نماز کے اندر کو کوئی اتنے اہم چیزوں کو چھیڑ بیٹھتے ہیں کہ آپ کی نظر جب گھڑی پر جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اوہ اوہ جماعت نکل گئی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ کیوں ہوتا ہے یہ اس صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے جس کے پاس ہم بیٹھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اگر تم لوہار کی بٹھی کے اندر اس کی بھٹی میں لوہار کے پاس بیٹھو گے تو اگر اس سے تمہیں آگ تمہیں تم تک نہ بھی پہنچی تو کوئی چنگاری تمہارے کپڑے میں سوراخ کر دے گی اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کم سے کم اس کی بٹھی کا دھوئے کو تم ضرور سونکھتے رہو گے اور تم تک پہنچے گا یہ اس کا کم سے کم اثر ہے اس کے پاس بیٹھنے کا اور اگر کسی اتار کے پاس بیٹھو گے کسی عطر والے خوشبو والے لو یا نہ لو یا وہ دے یا نہ دے جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو سونتے رہو گے گھر سے یعنی ایک اچھے ماحول اور اچھی فضا میں رہو گے تو تزکیہ نفس کے لیے بنیادی اہمیت ماحول کی کہ انسان ایسا اور ماحول سے براد کیا کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا حلقہ آپ کے ملنے جلنے کا حلقہ آپ کے نشست و برخواست کا تعلقات کا وقت گزارنے کے اعتبار سے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اپنے مراسم رکھنے چاہیے کہ ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی اتباع کے اندر ان سے انسپائریشن لے کر ان سے ایک موٹیویشن لے کر انسان نیکی کی طرف آمادہ نیکی کی طرف وہ جائے اس کو نیکی کی طرف اس کی رغبت پیدا ہو اور یہ سب سے آسان سہل اور آزمودہ طریقہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اسی بنیاد کے اوپر تربیت ہوئی تھی اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کے اندر ایک بڑی مسئلہ یہ تھی کہ جو ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا چاہتے تھے صحابہ کی تربیت کے لیے جنہوں نے امت کی تربیت کرنی تھی وہ مکہ کی پابندیوں کے اندر وہ ممکن نہیں تھا مشرقین کے غلبے کی وجہ سے اس لیے آپ مدینہ منورہ اپنے پورے مجمعے کو لے کر تشریف لے گئے کہ وہاں پر وہ فضا ماحول بنایا جائے گا جس میں حضرات صحابہ کے کو پوری شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے اور امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر وہ ان مناظر کو دیکھیں گے اور اس کو اپنی طبیعتوں کے اندر لائیں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ہماری ضرورت بھی ہے رمضان شریف اسی لیے عطا ہوا تھا سنجیدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درد دل کے ساتھ اپنی قبر کو زندگی کی بے صباتی کو زندگی کے اختصار کو زندگی کے تھوڑا ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کے دواؤں کو آخرت کی ہمیشگی کو اور آخرت اور دنیا کے درمیان کے مراحل جو بڑے سخت مراحل ہیں جو بر ذخی مراحل ہیں جو قبر سے شروع ہوتے ہیں اور وہ جو یوم آخرت ہوگا جس میں حساب کتاب ہوگا نام امال پیش ہوں گے اور نام امال حوالے ہوں گے اور جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے اس سارے دور کو جس نے ہم پر لازماً آنا ہے اور ہم میں سے ہر شخص میں اسے سے گزرنا ہے اس کو سامنے رکھ کر زندگی کے ان قیمتی ترین اوقات کو صحیح مصرف میں لگانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمایا اور آپ کو بھی واقع العمال الحمد رب